کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے اللہ الصمد. اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں لمد نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے کل کفون احد اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں